ابا ہر اب ابا اھے ابا اھے اب رہے ہیں جا رہے ہیں ر ہی ہے بس جا رہے ہیں بس جا رہے ہیں بس جا رہے کو دیکھوشو قلم کو دیکھو کچھ دیر میں یا خود نہیں آ رہی ہے رہے ہیں ہے بس رہے ہیں سب رہے ہیں جی کو شاہدی شیرن جو ہم کی یادی رنگ جو ہم کی یادی خوش کیوں ہے سکینا کچھ دے کی خوشی ہے بس جا رہے ہیں رہے ہیں بس ڈر ہیں بس در ہے دکنے لگی کم ہے بس کر سکتے ہیں شہر جائے آفت پڑی پڑ بس جا رہے ہیں اب بس جا رہے ہیں آ بس جا رہے ہیں جا رہے رہے ہیں اب جرح ہے ابس جرح ہے نب کے بابو کو تم آچا سب جی میں لمحا چھ زندگی میں لمحہ تھے زندگی میں گئی ہے بس جا رہے ہیں اباس جا رہے ہیں مزرنا لکھ سکوں اتنا کہہ سکوں گا اتنا کہہ سکوں گا کہ میری زندگی ہے سا پاس جا رہے ہیں پاس جا رہے ہیں سا پاس جا رہے رہے ہیں جا رہے